تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روضہ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي فيميت قال أنا أحيي وأميت صد آج کے درس کا آغاز صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھاون سے کیا جا رہا ہے ان تین آیات میں یعنی آیت نمبر دو سو اٹھاون دو سو انسٹھ اور دو سو ساٹھ ان میں اللہ نے تین قصے بتائے ہیں تین قصے بیان فرمائے ہیں اور یہ تینوں قصے اللہ کے اس وعدے اور اللہ کے اس دعوے کی تائید کرتے ہیں جو وعدہ یا جو دعویٰ اللہ نے آیت نمبر دو سو ستاون میں کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کا دوست تاغوت ہے اور یہ تعبوت ان کو نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے یہاں تین قصے بیان فرمائے پہلا قصہ نمرود کا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاطلام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا جھگڑا کیا اس کے بارے میں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صرف بابل کا بادشاہ تھا عراق کا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسے پوری دنیا پر بادشاہی حاصل تھی حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا پر چار بادشاہوں کو اقتدار حاصل ہوا ان میں سے دو مومن تھے اور دو کافر جو دو مومن ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور دوسرے ذوالقرنین اور جو دو بادشاہ کافر تھے ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر عراقیوں کا جو قومی مذہب تھا وہ سورج پرستی تھا سورج کو وہ خدائے اعظم قرار دیتے تھے اور نمرود اس خدائے اعظم کا اپنے آپ کو نمائندہ بروز اوتار کہتا تھا اور اہل توحید کا سخت دشمن تھا یہاں تک اس کا ایک گستاخانہ قول تفسیروں میں منقول ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اب خدا نے طوفان نو کی طرح دنیا کو غرق کرنا چاہا تو میں خدا سے انتقام لوں گا جب اللہ نے اس کو حکومت و سلطنت قوت و طاقت دولت اور اقتدار عطا کیا تو اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا اللہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنے لگا اللہ یہاں فرماتے ہیں الم تارا آج ج ابراہیما کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا الم تارا لفظی معنی بنتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو اور رویت قلبی مراد لے کر معنی کیا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا یہ جو سوال ہے یہ حیرت اور استعجاب کے لیے ہے تعجب میں ڈالنے کے لیے جیسے اردو میں کہتے ہیں کیا تمہیں میں ایک عجیب خبر نہ سناؤں عجیب بات نہ بتاؤں تو کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور جھگڑا کس کے بارے میں فی ربی اپنے رب کے بارے میں ربی ہی زمیر اس شخص کی طرف بھی راجے ہو سکتی ہے اور زمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی راجے ہو سکتی ہے یعنی ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا لیکن زیادہ جو بات اور جو معنی اور مفہوم دل کو لگتا ہے وہ یہ کہ اس نے جھگڑا کیا اپنے ہی رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے تو کس کے بارے میں اپنے رب کے بارے میں جس نے اس کو پیدا کیا جس نے بچپن سے جوانی تک پہنچایا اقتدار دیا وہ تو طاقت عطا کی تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنے مالک اپنے مربی اپنے محسن اپنے خالق اپنے رازق ہی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور اس کے بارے میں جھگڑا اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھگڑا کیوں کرتا تھا ان آتا اللہ الملک ملک اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی سلطنت قوت طاقت اقتدار دنیاوی حشمت شان و شوکت عطا کر رکھی تھی اس لیے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے اسے حکومت و سلطنت عطا کی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا لیکن اس نے شکر کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا تمرد کا راستہ تکبر کا راستہ سرکشی کا راستہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اللہ اس کو حکمت و دولت عطا کرتا ہے تو وہ شکر کی بجائے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے بادشاہوں کو چھوڑیں یہ چھوٹے چھوٹے سرکاری افیسر یہ پولیس اہلکار یہ عام دولت مند پیسے والے تاجر سرمایہ دار ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ باق ان کو خوشحالی اور طاقت عطا کرتے ہیں تو فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنی غربت کو اپنی گمنامی کے زمانے کو بھول جاتے ہیں بس تو ایسا ستم ڈھاتے ہیں ماتحتوں پر عوام پر رعایا پر غریبوں پر ایسے لوگوں پر جن کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسہ نہ ہو اور سفارش لڑانے کے لیے تعلقات نہ ہوں ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سر چھوٹے چھوٹے اور پولیس اہلکار خدا بن کر ستم ڈھاتے ہیں زیادتی کرتے بھول جاتے ہیں اللہ کو اللہ کے رسول کو موت کو اللہ کی پکڑ کو اور اس بات کو کہ یہ عہد عارضی ہیں اور اس حقیقت کو کہ اللہ ظالم سے مظلوم کا انتقام ضرور لے گا پچھلے دنوں اخبار میں ایک نوجوان کی کہانی اس کا قصہ نظر سے گزرا کہ پولیس والوں نے نہ حق پکڑ لیا نہ حق ایسے ہی جیسے بعض اوقات رات کو سیر و تفریح کے لیے نکلا تو آوارہ گردی کے جرم میں پکڑ لیا آوارا گردی کر رہے ہو چوروں ڈاکوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور ایسے کو نکلا تو اس کو پکڑ لیا کہ تم آوارہ گردی کر رہے ہو اور پھر ان سے لین دین کی بات کی جیب میں جو کچھ ہے یہ نکال دو تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں ابھی نیا نیا دین کی طرف آیا تھا اور تبلیغ میں کچھ وقت لگا کر آیا زبان سے بس یہ نکل گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رشوت لینا رشوت دینا یہ حرام ہے اس پر وہ جو پولیس آفیسر تھا غذفناک ہو گیا درندہ بن گیا اور خوفناک طریقے سے میری پٹائی لگائی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے ہو ہمیں دین سکھاتے ہو تو اکثر ہم دیکھتے ہیں روڈوں کے کنارے پر غریبوں کو کمزوروں کو مزدوروں کو تنگ کرنا میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے یہ بتایا ہے کہ حقوق اللہ میں کوئی کتا ہی رہ جائے وہ تو اللہ معاف کر دیں گے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے لیکن حقوق العباد میں اگر کوتا ہے اللہ معاف نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ جو نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے ڈھیر نمازیں حج عمر صدقہ خیرات ذکر و تلاوت نیکیوں کا ڈھیر لیکن وہ ظالم تھے حقوق العباد تلس کرنے والے تھے انسانوں پر زیاتیاں کرنے والے تھے کسی کو گالی دی تھی کسی کا دل دکھایا تھا کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا کسی کا مال دبایا تھا کسی کی زمین پلاٹ پر قبضہ کیا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارا نیکیوں کا ڈھیر ان ستم رسیدہ انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یہ بالکل خالی ہو جائے گا نیکی کوئی بھی باقی نہیں رہے گی لیکن حقوق اب بھی باقی ہوں گے اور پھر ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صاحبہ سب سے بڑا فقیر اور کنگلا یہ ہوگا یہ ہے کنگلا اور فقیر قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہے یہ نیکیوں سے محروم ہو گیا اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا یہ حقیقت ہے ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی یہ تو کافر ملک ہیں جن کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں بہت سے جرائم ہیں ان کے نامۂ اعمال میں دلخصوص مسلمانوں کے ساتھ ان کا ظالمانہ رویہ قابل مذمت لیکن ان کی یہ بات قابل تاریخ کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال کرتے ہیں اپنے شہریوں کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سہولیات اللہ اکبر مغربی ممالک کے کسی شہری پر دنیا کے کسی کونے میں زیادتی ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ ہمارے بھائی ہماری نظروں کے سامنے زبا ہوتا رہے ہیں لیکن کوئی احتجاج کرنے والا بھی نہیں ہوتا تو ہم نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہے اور مار رہے ہیں مسلسل ظلم مجھ سے اگر کوئی پوچھے پاکستان بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے دو مسئلے وہ کیا ہے جو تنزل کی وجہ ہے تو میرا تجزیہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ صرف دو منافقت اور ظلم یہ دو بڑے سبب ہیں منافقت باتیں مڑی عمل کچھ نہیں ڈبلو اور قول اور عمل کا تضاک یم تقولو ن مالا تف علون قبر مقتن عند ان تقولوا ما لا تفعلون زبانوں پر کچھ دل میں کچھ تقریریں کچھ کردار کچھ باتیں ہی باتیں منافقت اور دوسرا ظلم اللہ نے دولت عطا کی عالم اسلام کے حکمرانوں کو بے پناہ دولت وسائل سونے چاندی کے پہاڑ پٹرول کے دریا افرادی قوت مختلف قسم کی مادنیات زرخیز زمینیں قیمتی ساحل تو ہوتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ غریب مسلمانوں پر ترس کھاتے ان کو خوشحال کرتے ان کے حقوق ادا کرتے اور اسلام کی اشاعت کرتے کفر کا کلا کما کرتے کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے لیکن ہوا اس کے برعکس ان کی ساری طاقت ساری گولیاں سارا اسلحہ ساری جیلیں ساری زنجیریں اور ہتکڑیاں یہ اپنی رعایا کے لیے کمزور اور حق گو مسلمانوں پر ستم ڈھانے کے لیے اور اغیار کے سامنے بھیگی ہوئی بلیاں کمزور من منانے والے تو اللہ فرماتے کہ نمرود جو اپنے رب کے سامنے آ گیا اپنے رب کے بارے میں جھگڑے کرنے لگا بیسے کرنے لگا تو کیوں ان آتاہ اللہ الملک ملک اس طرح سے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی اقتدار کی وجہ سے فخر و غرور کا شکار ہو گیا ازقال ابراہیم ربی الدی یوہی یہ نمرود جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدائے اعظم یعنی سورج کا مظہر ہوں اس کا نائب ہوں اس کا بروز ہوں اس کا ذل ہوں اس نے چیلنج دے کر حضرت ابراہیم علی سلاسلام سے سوال کیا وہ کون سا خدا ہے جس کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو وہ کیا ہے کیا کرتا ہے اس کی صفات کیا ہیں بڑے حقیر سے انداز میں استحزا کا پہلو لیے ہوئے وہ کیا خدا ہے کیا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے جس کی تم عبادت کی دعوت دیتے ہو طاقت کا سر چشمہ تو میں ہوں رزق میں دیتا ہوں یہ نہریں یہ دریا یہ زمینیں یہ ملک یہ میرے قبضے میں ہے تو پھر کون سا خدا ہے جس پر ایمان لانے کی تم دعوت دیتے ہو حضرت ابراہیم علی اسلام نے فرمایا رب بی الدی یو میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں موت اور زندگی کا نظام ہے میرا رب وہ ہے موت و حیات کی قوتیں اس کے ہاتھ میں یاد رکھیں کہ انسان آج تک موت اور زندگی کی حقیقت نہیں سمجھ سکا آج بھی یہ راز ہے کہ زندگی کا آغاز کیوں کر ہوا یہ راز ان کے لیے جو خدا کو نہیں مانتے بہت بڑا راز زندگی کا آغاز کیوں کر ہوا اور کیوں کر ہوتا ہے اور موت کیوں آتی ہے یہ جو سوال ہے موت کیوں آتی ہے بعض لوگوں نے اس سوال کے دو سو جواب دیے ہیں لیکن سب کمزور مشہور بات یہ ہے کہ انسان کا جسم اور اس کے اجزاء یہ پرانے ہو جاتے ہیں جیسے عمارتیں دیواریں دروازے فرنیچر کپڑے مشینیں یہ پرانی ہو جاتی ہیں تو گل سڑ جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تو انسان کا جسم بھی پرانا ہو جاتا ہے مشہور قول یہ لیکن یہ سب سے کمزور اس لیے کہ دوسری طرف ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر زندگی کی مسلسل تجدید ہوتی رہتی ہے اس کے خون ہی کو دیکھیں تو چار مہینے کے اندر نیا خون انسان میں پیدا ہو جاتا ہے انسانی جسم کے ایٹم کو دیکھیں تو سارے ایٹم چند سالوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں صحیح بات یہ کہ انسانی جسم کو نہ عمارت کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے نہ کپڑے کے ساتھ نہ فرنیچر کے ساتھ نہ مشین کے ساتھ اس کو اگر تشبیح دی جا سکتی ہے تو دریا کے ساتھ اور دریا پرانا نہیں ہوتا دریاؤں کی روانی جیسے صدیوں پہلے تھی آج بھی ہے تو یہ ایک راز کیوں مرتا ہے انسان کیوں مرتا ہے ڈاکٹر سائنسدان حکمہ اطبا مسلسل تحقیق کر رہے وجہ تلاش کی جائے اور پھر اس وجہ کا علاج بھی تاکہ انسان کو موت آئے ہی نہیں لیکن اب تک کوئی بھی اس کا موت کا علاج تلاش نہیں کر سکا بلکہ اکثر یہ ہوا یہ اللہ پاک اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے اکثر یہ ہوا کہ جن ڈاکٹروں کو اور جن حکیموں کو جس مرض کے علاج میں شہرت حاصل تھی اسی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تو موت کا علاج دریافت نہیں ہو سکا حضرت ابراہیم علی علیہ السلام موت اور زندگی کی حقیقت سے واقف تھے اور ہر مومن واقف ہے سیدھے سادھے انداز میں اور وہ کیا کہ زندگی کا خالق بھی اللہ موت کا خالق بھی اللہ آپ دیکھیں چلیں بڑھاپا موت کا سبب ہے ایکسیڈنٹ موت کا سبب ہے اور کینسر موت کا سبب ہے السر موت کا سبب ہے دوسری جتنی بیماریاں آپ گنوا سکتے ہیں لیکن کتنے ہی ایسے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے تو مسلمان کو تو اس پر اطمینان اور یقین کہ موت اور زندگی کا خالق صرف اللہ حضرت ابراہیم اثرات اسلام اس بات کو سمجھتے تھے اس لیے آپ نے سیدھا سادھا تعارف کرایا اللہ کا کہ میرا اللہ کون سا ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا نظام ہے مگر نمرود نہیں سمجھتا تھا بے وقوف تھا بعض اوقات بے وقوفوں کو بھی اقتدار مل جاتے ہیں دیوکوں کو بھی دولت مل جاتی ہے اور یاد رکھیں کہ عقل دو ہوتی ہے دو قسم کی ایک ہے اکلے معاش اور ایک ہے اکلے معاد ایک ہے وہ عقل جس سے انسان اپنی دنیا کو سموارنے کے طریقے جانتا ہے سمجھتا ہے اور دوسری ہے وہ عقل جس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت کو بنانے کے طریقے سمجھتے ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس عقل معاش تو ہے لیکن عقل معاد نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے والی عقل آخرت کو بنانے والی عقل وہ نہیں ہے بیوکوفتا نمرود حیض ابراہیم السلام تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ موت اور زندگی کی قوتوں کا مالک اور خالق اللہ اور نمرود کیا کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا سبب پیدا کرنے والا میں بھی ہوں میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ موت اور زندگی کا سبب پیدا کر دوں کہنے کا کالا آنا اہی و امید میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں اچھا وہ کیسے کسی بے گناہ کو پکڑا موت کے گھاٹ اتار دیا کہا دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا کسی سزا یافتہ مجرم کو بلایا اور رہا کر دیا کہا دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اقل موٹی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی جھگڑا نہیں کیا ارے یہ کیا ہے تم یہ کہہ رہے میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں مارنے اور زندہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپ نے بحث نہیں کی استدلال تو وہی رکھا کیا میرا اللہ قادر ہے میرا اللہ قدرت والا ہے میرا اللہ اختیار والا ہے میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کا تصرف کائنات کے ذرے ذرے میں ہے استدلال تو وہی رکھا لیکن مثال بدل دی مثال بدل دی قال ابراہیم فعن اللہ یتی بشمسی مین المشرق فتی بہا من المغرب بے شک اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو تم اس کو نکال دو مغرب سے مثال بدل دی ہزاروں سال گزر گئے اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے جو قانون بنایا ستاروں کے لیے سیاروں کے لیے سورج کے لیے چاند کے لیے زمین کے لیے آسمان کے لیے آگ کے لیے پانی کے لیے تو یہ ساری کائنات اللہ کے قانون کے مطابق چلتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ اس کے برعکس چلنے کا حکم نہ دے تو کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہے تو دیکھ سورج طلوع ہو رہا ہے ہزاروں سال سے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں تو اگر باقی تم صاحب اختیار ہو تو آج اس کے برعکس کر دو تم مغرب سے طلوع کر دو اللہ کہتے ہیں فبو ہی کفر کافر دنگ رہ گیا ششدر رہ گیا حیران رہ گیا لا جواب ہو گیا حضرت ابراہیم علی السلاط اسلام نے صرف مثال ہی نہیں بدلی اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی وہ تو قائل تھا اس بات کا کہ سورج خدائے اعظم ہے میں اس کا بروز ہوں میں اس کا نمائندہ ہوں تو بظاہر تو یوں کہا کہ تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال دو لیکن حقیقت میں اس کے ذمن میں یہ بات بھی تھی ارے تم قدرت کے دعوے کرتے ہو میں زندہ بھی کر سکتا ہوں میں مار بھی کر مار بھی سکتا ہوں میں نظام کائنات میں تصرف کر سکتا ہوں تو تم ایسا کرو کہ سورج کو کلو کر دو مغرب سے لیکن حقیقت میں یہ بھی فرمایا کہ تم ایسا کرو ارے تم تو کیا کر سکتے ہو تم اپنے خدائے اعظم سے کہو خدائے اعظم سے کہو جس کے تم نمائندہ بنتے ہو کہ آج مشرق کی بجائے مغرب سے ہو کر دکھا دے تم تو کائنات میں کیا تصرف کرو گے تمہارا خدائے اعظم بھی کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور پھر دیکھیے جب آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو مغرب سے طلوع کر دو تو قرآن کہتا ہے وہ دنگ رہ گیا ارے یہ کیا بات کہہ دی ابراہیم نے یہ بات کیا کہہ دی ششدر رہ گیا حیران رہ گیا حیرانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے خدائے اعظم پر کیسے حکم چلاؤں کیسے حکم چلاؤں ابراہیم کہہ رہا ہے کہ تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو